سورۂ طور مکی صورت ہے نزولاً چھہتر نمبر سیونٹی سکس سورۂ الف لمیم اسجدہ کے بعد نازل ہوئی ہے اور قرآن مجید کی ترتیب میں ترتیب مصحفی میں باون نمبر ہے ففٹی ٹو سورہ زاریات کے بعد ہر صورت کے آغاز میں ہم یہ پانچ باتیں ذکر کرتے ہیں ویسے بات کی سورتوں میں تقسیم و یہ ہم بیان نہیں کرتے اس کی وجہ اگرچہ بات کی سورتوں میں آئیں گی بھی جس میں ہم مضمون کے اعتبار سے صورت کو تقسیم کریں گے لیکن جب صورت و عموماً ایک ہی مضمون پر سورت چلتی ہے تو پھر وہاں پہ ہم تقسیم نہیں کرتے وجہ یہ کہ وہ پوری صورت وہ ایک ہی مضمون پر مشتمل ہوتی ہے ربتِ صورت کا ماقبل کے ساتھ کئی وجوہ پر ہے سورۂقف میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ تین سورتیں <تصفح> یہ ایک ہی ترتیب سے چلتی ہیں جن میں اثبات قیامت ہے اور یہ گزشتہ صورت سے جو آگے آنے والی صورت ہے تو اس میں زیادہ مضمون کی ترقی ہوتی ہے سورہ كاف آیت نمبر گيارہ میں ذکر کیا تھا كضا لك الخروج کہ اسی طرح تم لوگ نکلو گے اپنی قبروں سے تو سورہ زاریات آیت نمبر پانچ اور چھ میں اس مضمون پر مزید ترقی کی گئی کہ ان نماتو ادو ن لسادق و ان ندی تو اس صورت میں اس مضمون پر مزید ترقی وہ کی گئی ہے ان آزاب رب کا یہ آیت نمبر سات اور آٹھ میں کہ تمہارے رب کا عذاب وہ ضرور واقع ہونے والا ہے اور اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں اسے کوئی ہٹانے والا نہیں دوسرا ربت یہ تینوں صورتیں یہ قرآن کے مضمون میں بھی ایک دوسرے پر جی ترقی کے اعتبار سے قرآن کے حوالے سے بھی ترقی ہے ماقبل پر قاف کے آخر میں ذکر کیا گیا تھا فضک کر بالقرآن معاف و بالکل آخری آیت آیت پینتالیس میں سورہ زاریات آیت نمبر پچپن میں کہا گیا و ذکر فن ذکر کہ آپ قرآن کے ذریعے نصیحت دیں یہ فائدہ دیتا ہے ایمان والوں کو یہ تو اس صورت میں یہ تو اس صورت میں آیت نمبر انتیس میں یہ اسی مضمون پر ترقی کی گئی ہے فزکر فما انب کب کا مجنون کی, کہ آپ اپنے رب کی نعمت پر نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی مجنون ہیں یا گزشتہ صورت میں اسایت کے ساتھ دوسرا ربط ملا لیں یا گزشتہ صورت میں کہا گیا وزکر فن یہ آپ نصیحت دیں یہ نصیحت دینا یہ فائدہ دیتا ہے ایمان والوں کو تو اس صورت میں آیت نمبر اکیس میں کہ ایمان والوں کو جو اخربی فائدہ ہے یہ جی تو اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر اولاد کا عقیدہ وہ درست ہو وہ صرف ایمان لائیں اور اپنے بڑوں کی تابے کریں صرف ایمان میں تو ہم ان کی اولاد کو ان کے بڑوں کے ساتھ ملا لیں گے اور ہم ان بڑوں کے درجے میں کوئی کمی نہیں کریں گے بلکہ جنت میں انہیں ایک دوسرے سے ملا لیں گے تو ایمان والوں کو قرآن کی نصیحت کا اتنا بڑا فائدہ کہ اللہ بروز قیامت جنت میں والدین کو ان کی اولاد کے ساتھ وہ ملا لیں گے تو اخربی فائدہ اس صورت میں آیت 21 میں ذکر کیا گیا ہے یا گزشتہ صورت میں اس بات قیامت کیا گیا بشواہد شواہد بالکل آغاز میں یہ جی تو اس صورت کا آغاز بھی اس بات القیامہ بشواہد اور دراصل یہ وہ دلائل ہیں کہ جس سے یہ قرآن یہ ایک دعویٰ وہ ثابت کرتا ہے یہاں پہ بھی وہی دعویٰ ہے اس بات قیامت کہ ایک دن آنے والا ہے یا گزشتہ صورت میں گزشتہ صورت میں آیت نمبر سینتالیس میں ذکر کیا گیا وہ سما کہ آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے اور اپنی قوت سے بنایا ہے یہ تو اس صورت میں آیت نمبر نو میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بنایا ہے اور میں ہی اس آسمان کو ختم کروں گا یو متمور اس او امورا اس آسمان کو ختم بھی اللہ ہی کریں گے قیامت میں یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر چھپن میں انسان کی پیدائش کا مقصد وہ ذکر کیا گیا تھا یہ اور وہ اللہ کی عبادت تھا انسان کی پیدائش کا مقصد وہ ذکر کیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت تھا یہ تو اس صورت میں دنیا میں جنہوں نے اللہ کی عبادت کی تھی اور صرف اللہ ہی کو پکارا تھا تو اس صورت میں ان کا انجام اخروی انجام وہ ذکر کیا جاتا ہے آیت نمبر یہ پچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس جنہوں نے دنیا میں صرف اللہ ہی کو پکارا تھا اور صرف اللہ کی بندگی کی تھی اور اللہ کے ساتھ اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں ٹہرایا تھا تو اس صورت میں ان کا انجام ہے یا گزشتہ صورت میں گزشتہ صورت میں آیت نمبر اکیس میں ذکر کیا گیا وفی انف سکم افلا کہ تمہارے نفس میں بھی دلائل ہیں یہ تو اس صورت میں آیت نمبر پینتیس میں انسان کو انسان کو اس کی اصلیت وہ بتائی گئی ہے کہ اے انسان تم کس چیز سے پیدا کیے گئے ہو تم کس چیز سے پیدا کیے گئے ہو یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر باون میں باون اور ترپن میں منکرین رسالت کا یہ قول ذکر کیا گیا تھا کہ ہر پیغمبر کو انہوں نے ساحر اور مجنون قرار دیا ہے ہر پیغمبر کو اور اللہ کے پیغمبر کو بھی ساحر اور مجنون قرار دیا تھا تو اس صورت میں آیت نمبر چھبیس انتیس سے رسالت پر وارد ہونے والے جو شبہات ہیں اور اعتراضات ہیں ان کے جوابات دیے جاتے ہیں کہ آخر پیغمبر پر یہ طرح طرح کے الزامات کیوں لگاتے ہو کیا یہ وجہ ہے یہ وجہ ہے اور مختلف وجوہات اور شبہات ذکر کیے گئے ہیں اور رسالت کا وہ دفاع کیا گیا ہے اور شبہات اور اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں یا گزشتہ صورت میں یہ آیت نمبر پچپن میں ترغیب پہ تبلیغ دی گئی کہ پیغمبر آپ قرآن بیان کریں نصیحت دے لوگوں کو وذکر یہ تو اس صورت میں پیغمبر کو جگہ جگہ تسلی دی گئی ہے کہ آپ قرآن بیان کریں اور قرآن کے بیان میں تبلیغ کے بیان میں یہ آپ پر طرح طرح کے الزامات لگیں گے لیکن آپ تسلی رکھیں <تصفح> سورت کے امتیازات سورۂۂ طور یہ ممتاز ہے بیت معمور کے ذکر کے ساتھ یہ آیت نمبر چار بیت معمور بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے بخاری اور مسلم کی روایت میں مالک ابنِ سا ایک صحابی ہیں یہ ان کی روایت میں آتا ہے اور یہ حدیث معراج میں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پھر جبریل مجھے بیت معمور کی طرف لے گیا یہ تو میں نے جبریل سے کہا کہ ماں ہادہ یہ کیا ہے تو جبریل نے کہا ہاد البیت المعمور یہ وہ بیت معمور ہے معمور یعنی بھرا ہوا ید الف ملک روزانہ اس بیت معمور میں ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور جب اس سے نکل آئیں تو دوبارہ یہ قیامت تک اور روزے آخرت تک پھر دوبارہ ان کا نمبر نہیں آتا یعنی اتنی کثرت سے فرشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں اور صحیح مسلم کی روایت میں انصبن مالک کی روایت میں آتا ہے یہی حدیث معراج ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب ساتویں آسمان میں ساتویں آسمان میں جب دروازہ کھولا گیا تو ابراہیم کو میں نے دیکھا مسندن زہرہو رو البی المامور کہ جنہوں نے بیت معمور کو ٹیک لگائی تھی اور ستر ہزار فرشتے اس گھر میں داخل ہوتے ہیں لا يعودون نے اور پھر روزے آخرت تک قیامت تک دوبارہ وہ لوٹ نہیں سکیں گے یعنی دوبارہ ان کا نمبر وہ نہیں آتا تو سورہ تور یہ ممتاز ہے بیت معمور کے ذکر کے ساتھ یا سورت ممتاز ہے یہ آیت نمبر اکیس میں مذکور بشارت پہ یہ بشارت جو آیت نمبر اکیس میں اس صورت میں ہے کہ اولاد صرف ایمان میں اپنے بڑوں کی تابے کریں اپنے والدین کی تابے کریں تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان بڑوں کے ساتھ ان کی اولاد کو ملا لوں گا میں ان کے بڑوں کے اجر میں کوئی کمی ان کے مقام میں کوئی کمی میں نہیں لاؤں گا لیکن ان کے چھوٹوں کے درجات وہ بلند کر دوں گا اور جنت میں انہیں ملا لوں گا اس صورت میں یہ بڑی کمال کی بشارت ہے جی اسی طرح صورت ممتاز ہے جی جنت, میں جنت میں دخول کا سبب جنت میں داخل ہونے کا سبب کہ وہ صرف اللہ کو پکارنا ہے آیت نمبر اٹھائیس ویسے تو جگہ جگہ قرآن میں اللہ کو پکارنے کا یہ حکم دیا گیا ہے اور جگہ جگہ اس کی ترغیب دی گئی ہے لیکن اس صورت میں آیت نمبر اٹھائیس میں یہ اللہ کو پکارنا اور صرف اسی کو پکارنا یہ جنت میں دخول کا سبب یہ قرار دیا گیا ہے جی اسی طرح صورت ممتاز ہے رسالت پر جو وارد ہونے والے شبہات اور اعتراضات ہیں تو ان کے جوابات وہ دیے گئے ہیں اور منکرین کو زواجر دیے گئے ہیں اور رعایت نمبر 29 سے یہ آگے یہ بیان کیے جاتے ہیں صورت کا دعویٰ اور مقصد وہ ہے اس بات قیامت ما قبل سے زیادہ ترقی کے ساتھ ما قبل مضمون پر زیادہ بڑائی کے ساتھ زیادہ مضمون کی ترقی میں اثبات القیامہ یہ سورت کا خلاصہ سورت کے آغاز میں یہ پانچ شواہد یہ ذکر کیے گئے ہیں طور و كتاب مستور ولبيت المعمور تين وصخ المرفو چار ولبہرالمسجور یہ پانچ شواہد یہ ذکر کیے گئے ہیں کس بات پہ ان آزاب رب کا لواقیہ من دافع اس بات قیامت پہ کہ تمہارے رب کا عذاب وہ ضرور واقع ہونے والا ہے اور کوئی اسے دفع نہیں کر سکے گا اور اس میں ہم ایک دوسرا قول بھی ذکر کریں گے کہ اس بات قیامت ہے تینوں قسم کے دلائل کے ساتھ یہ ایک طرح تو شواہد بھی ہیں جس طرح گزشتہ صورت میں تھے اور دوسرا انداز کہ یہاں پہ یہ اثبات قیامت ہے بد دلال دلیل نقلی حضرت موسا علیہ السلام سے وطور و کتاب مستور فی رقم منشور دلیل وحی ولبی تل معمور اور دو اقلی دلائل و المرفوع المرفو آسمان والبحر البحرم اور سمندر کس بات پہ کہ ان عذاب رب کا ما له من دافع یہ فی نمبر نو میں تخویف اخروی ہے اور یہ تخویف یہ آیت نمبر سولہ تک یہ چلتی ہے پیرایت نمبر سترہ سے یہ بشارت یہ شروع کی جاتی ہے اور یہ آیت 28 تک یہ بشارت یہ چلتی ہے پیرایت نمبر 29 سے وہاں سے اللہ کے پیغمبر کو تسلی وہ دی گئی ہے اور انکار رسالت پر زواجر دیے گئے ہیں ام یقولون نہ شاعر نہ طرب ریب المنون ام امرحم احلامهم یہ انکار رسالت پر زواجر دیے گئے ہیں کہ اسی طرح اسی کے زمن میں قرآن سے انکار پر بھی زجر دیا گیا ہے آیت نمبر تینتیس میں توحید پر بھی توحید سے انکار پر بھی زواجر دیے گئے ہیں زجر دیا گیا ہے مشرقین بالملائکہ کو یہ آیت نمبر انتالیس چالیس اکتالیس بیالیس اسی طرح پھر آیت نمبر چوالیس سے پھر تخویف دنیاوی اور آیت اڑتالیس میں رسول اللہ کے لیے پھر تسلی اور سورت کا اختتام دوبارہ دعوی توحید پر یہ کیا گیا ہے تو سورت میں اس بات قیامت ہے قبل سے زیادہ ترقی کے ساتھ اور صورت میں یہ قیامت کا یہ مضمون یہ بیان کیا گیا ہے تخویف اخروی ساتھ میں بشارت اور آخر میں تخویف دنیاوی اور اللہ کے پیغمبر کے لیے تسلی اور انکار رسالت پر زواجر یہ دیے گئے ہیں تو یہ صورت کا خلاصہ ہے انشاءاللہ اللہ کل صورت کا ترجمہ وہ پڑیں گے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین